السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد على من لا وسلم بعد اما بعد فاعوذ ام من فارمۃ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ یادین کلو مین طیبات ما رزقناکم رزق للہ مشکل تم عیاح تاربون اے لوگو جو ایمان لائے کلو تم کھاؤ من طیبات بات پاکیزہ چیزوں سے ما جو رزقناکم ہم نے رزق دیا تمہیں اس سے دو تین آیتیں پیچھے بھی اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا تھا اور کہا تھا كلو ممہ فلعر حلال طیبہ کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ رزق حلال اس کی انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے اگر کسی بندے کا رزق حلال نہیں ہے پاک نہیں ہے تو اس بندے کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ بڑا دور دراز کا سفر کرتا ہے بکھرے ہوئے بال ہیں بڑا لمبا سفر کیا اور پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے حالانکہ اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے جو کھانا ہے اس کے پیٹ میں وہ حرام کا ہے اس کا پینا حرام کا ہے مطلب یہ کہ حرام کھانے کی وجہ سے رزق کے حلال نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتے آج کے دور میں رزق حلال کی تلاش رزق حلال کی جستجو رزق حلال کا ملنا بہت مشکل ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ رزق حلال ہو چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اگر رزق حلال ہوگا تھوڑا ہوگا اللہ تھوڑے میں بھی برکت ڈال دیں گے اس کے برعکس اگر رزق حرام کا ہے زیادہ ہے تو اس میں بھی بے برکتی ہوگی اور اس رزق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی دنیا بھی برباد کر دیں گے آخرت بھی برباد کر دیں گے یا ایو الدینہ اے وہ جو آمن ایمان لائے تم کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزوں سے ما جو رزقناکم ہم نے رزق دیا تمہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ لیکن ہو حلال صرف کھانا ہی نہیں بلکہ وشقرو لا اور تم شکریہ ادا کرو اللہ کا جو بھی اللہ نعمت عطا کرے تو اس اللہ کا شکریہ ادا کرو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے اور لزیزنکم تم میرا شکریہ ادا کرو گے نعمتیں میں نے دی ہوں گی شکریہ تم ادا کرو گے ان نعمتوں میں برکت اور زیادتی میں اور ڈال دوں گا وشکر اللہ کا شکریہ ادا کرو ان کن تم اگر ہو تم ای خاص اسی اللہ کی تعبدون تم عبادت کرتے ان نما صرف ہر اس نے حرام کیا ہے اَلّی کم تم پر مئی تتا مردار مردار چیز اللہ تعالی نے حرام کر دی ہے جو مری ہوئی چیز ہے اگرچہ وہ حلال ہی تھی لیکن بغیر ذبا کے وہ مر گئی اس کا گلا گونٹ دیا گیا اسے لکڑی لگ گئی اونچائی سے گر گئی یعنی کہ اسے ذبح نہیں کیا گیا شریع طریقے سے تو وہ چیز مردار ہے مئی تاطے کے اندر داخل ہے ودمہ اور خون بھی حرام ہے خون کوئی پی نہیں سکتا مردار بھی حرام ہے اور خون بھی حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خون اور دو مردار ہمارے لیے حلال ہیں دو مردار کون سے ہیں نمبر ایک مچھلی اور ٹڈی اور دو خون ہمارے لیے حلال ہیں جگر اور تلی یہ چار چیزیں حرام حلال ہیں ویسے مردار اور خون حرام ہے ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا سور کا گوشت بھی حرام ہے ان صرف ہر اس نے حرام کیا ہے علیکم تم پر المیتا مردار ودما اور خون ولحم لحم الخنزری اور گوشت سور کا وما اور وہ چیز بھی کہ اہل بھی پکارے گئی ہو وہ لی گئی اللہ ہی غیر اللہ کے لیے کیا مطلب کہ ایسی چیز جو لوگوں میں بانٹی گئی ہو جس کے اوپر مشہوری یہ ہو کہ یہ غیر اللہ کے نام کی ہے جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں کیا جاتا ہے رجب کے کنڈے کنڈوں کی نسبت ایک مہینے کی طرف کر دی گئی اسی طرح حسین کی نظر و نیاز فلاں پیر کی نظر و نیاز یہ ساری چیزیں حرام ہیں حرم علیکم اللہ نے تم پہ حرام کر دی ہیں صرف وہی چیز حلال ہوگی جس پہ اللہ کا نام لیا جائے اور اللہ کے لیے ہو جو چیز غیر اللہ کے لیے ہوگی یہ حسین کی نظر ہے حسین کی نیاز ہے یہ رجب کے کونڈے ہیں یہ فلاں کی یہ یہ چیز فلاں بزرگ کے نام اس چیز کے ذریعے ہم فلاں کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اگرچہ وہ چیز پکاتے ہوئے وہ چیز اس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے لیکن جب نیت ہی خالص نہیں غیر اللہ کے لیے وہ کیا کیا کام تو وہ حرام ہو جائے گا یہ چیزیں حرام ہیں اللہ فرماتے ہیں فما نصرا پھر جو شخص لاچار ہو گیا ناچار کر دیا گیا غیر اباغن نہ تو وہ سرکشی کرنے والا ہے ولا عادن اور نہ حد سے گزرنے والا ہے یعنی ایسا شخص ہے جو بوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے بالکل مرنے کے قریب ہے کچھ کھانے کے کھانے کے لیے اس کے پاس نہیں تو وہ شخص اس کے لیے وہ چیزیں حلال ہیں لیکن اتنی بھی زیادہ نہ کھائے پیٹ بھر کے صرف اتنا کھائے کہ اس کی جان بچ سکے زیادتی نہیں کرنی اللہ ہیں اگر کوئی بندہ ناچار کر دیا گیا ہو لیکن نہ سرکشی کرنے والا ہو نہ حد سے گزرنے والا ہو فلاں علی تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے رحیم رحم کرنے والا ہے صدق اللہ علیہ وسلم